الله اكبر سبحانه صلاة صلاة عليك يا سبيزي يا رسول ہم جانا سیاح ہے ہم لوگ اقل مند کے لیے خوشم کا قول آشان آمد. آشان آمد. ہے آیت اس سال قرآن جیسے پرانے سال کی پڑی ہے برکت واسطے اور دوسرا اس موضوع اس آیت کا بھی مطابقت اور موافقت اس طرح او جڑا قول ہے جی آیت مبارک اصل دے اندر اے حضرت سلیمان کی گل ہے حدرت لکمان کی گل ہے لقمان علیہ السلام دی گل ہے اس گل کو مولا نے پرانے باق اس نگا نظر آن جناب نو ایک موجود بناو گا جا ہوا حضرت لقمان کی نصیحت ہے تقریر میں نہیں ہوتی تیاری نہ ہوتی ہے پہلے بڑھنا پڑتا تیاری کرنی تکری ہے تاکہ جا رہا میں تیاری کر رہارکا بزرگوں نے اخبار لو شاید پاک مواقع ہے اس موجود نال کیونکہ آپ حکیم سن حکما دی گل جی وہ اتنی قیمتی ہوتی ہے کہ مولا سونے نے حکیم دی گل نو کی گلان چاہیے وقت سمجھ آئی ہے یعنی کہ حکما کال جناب کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ یہ حکیم جہے نے یہ بڑیاں فتیاں والے نہیں ان حکیم کو حکمت ہوں اس مولا سونے جسکرہ پرانا ہے مینو یتو ہلے ہما و یعلمہم وہ والحکمہ ادر توجہ میرے اللہ کتاب و حکمت لقد مل بات افیم رسول من, رسولا من عليهم آیات ہی بال فاض لیگر دانائی عقل مندی عقل مندی جی جی ہے یہ ہر عام انسان کو لو بھی ہو سکتی ہے لیکن جہی خاص نبیا والی حکمت ہے وہ مولا سن رہے ہیں تھوڑے لوگوں نے تقسیم فرمائیے اس حکمت وہ لوگ اپنے نے کسے خاص بارگاہے رب سلجلال قریب ہوئے وہ حکمت لبھی چونکہ حضرت سیدنا لقمان نے اپنے پتر نسیحت فرمائی مولا نے وہ نسیحت سورت لقمان ایک نصیحت نہیں عظمت عزمت وے اور اولا دی گل بھی قیمت مولا دیار گاش یہ لوگ ایڈے پسندیدہ نے گل دیا زبان بول دا قرآن ہے راج سدھار زبان ہکیم فکیر کی اور بولی رب کا یہ قیمت کما دیا اللہ نے انہوں گی بندہ سمجھ سکتا جڑا اقلمند بھی, بھی, بھی ہوگا آکل بھی ہوگی مومن بھی ہوگئے اور دنیادار جڑے لوگ ہیں دنیادار انہوں گلوں کی سمجھ بولتے نہیں دے جا جاتے جا. اسی چپ کر کے بیٹھے ہوتے ہو میں بولتا رہنا پھر بھی میرے گھر چوکی گرمی چمڑ جاتی ہے دنیا دار کبھی عقل مند نہیں ہو سکتا اور عقل مند کبھی دنیا کا عاشق اور چال نہیں ہو سکتا یہ ضروری ہے پھر کہہ دینا دار کبھی عقل مند اور عقل مند کر دنیا کا آشت اس واسطے میاں صاحب نے اس گل کی بڑی سرجمانی فرمائیے سنا شا فرمود نے فرمایا دار خاص پتا لگتا ہے یہ دانے سمند بزرگوں ہی پڑتا ہے دنیا دار نہ ہو جیسا کہ دنیادار کے دل میں دنیا کی چاہت اور طلب ہوتی ہے یہ طلب اور چاہت دنیا کی یہ دل کو د کر دے اے پھر فقرات سوفیا دیا تو حکم آئی گلان دانش بند ہو آشک ہو سب کی گل یہ مطلب کہ جا مند گا وہ دنیادار دنیادار کینو آ گیا دنیادار انہوں آگیا جائے جی دلچس دنیا کی آفت بڑھ جاتی آپ کا سمجھی بچا ہوں میں دولت چیزیں آ جائے بندہ دنیادار بن ہے دولت اسمانے کے لیے ملکی آیا سی نہیں دنیا کا سات شاد دے دولت دے سلحمان کو بڑا دولت دے مولا سونے بعد شادہ بھی بڑی لیکن وہ دولت سی جی کہ جیتی محبت بنا سے نہیں سی وہ جیتوں مولا در مولا دا یہ دار نہیں آپ کیا جائے دنیادار وہ ہوتا بکھا دے پیچھا کلی ہوگی کے آئے میری گی ہو منہ سرالا بجن سے محبت دنیا بھی ہوگی امام گلابی کروا رہے بھاگے کلو چا ہوج لیا جی دنیادار ہے پیسہ دل دل محبت وقت اب ناز شریف کی ہوزرگ فرماتے ہیں وہ کی بات وہ سمجھ سکتا ہے جس کے دل میں دنیا کی محبت نہ ہو کیوں سونے نبی کا فرمان ہے دنیا رقصل خوب دنیا حب دنیا رقص کلیا گیا گھر ہماری دنیا دی محبت ہر برائی کی چڑے میں یہ سمجھ جس دل کے اندر دنیا دی محبت آ جے ہر برائی کا مرکز بن جائے گا ہر برائی دنیا کی نے کی کہ تجربہ سے مسدا ہے کسم کا کیا دنیا کی محمت آ جائے اندر ہو جائے نہ سمجھ آتی ہے دیئے نہ جس دل چنیا مطلب لوگ نہ ہی ماں گلیں سمجھنا چاہوں جڑا یہ دل آئے یہ انہوں ہی تھلے دے اور اے ہوئی او کاما کا نظریہ وہ کما نال کر سڈیا گلیں اور آ قول پہ پڑھنا سب تو پہلی سڑک اقل دی لگی کھڑی ہے جو ہےلمنق بہاد کس کا حوالہ پچھلے دیا سی لکھن والا گرمان ابن اپنے حضرت کلان اگر اسلانے آپ نے بال اشر عشال چند بال کسان ونذروا من قلب بيتنا من قلب والعزم على أن لا يحونا أبدا وهقر آبئة مفقص الدنيا وكلة القلام وكلة الأقل والشرر حتى أن ينظر حضر بالعلم والعبادة وكلة النوم مدیقا مدیقا ایم ایم فرما نے چاہی چاہیے وہ کما کرو گے یملا یم لکھے چاہیے تنہا چاپا کلا چاپا سو والی دس آد تم کرنا ملا کے چل رہا ہے کوئی کسی کر کے کیوں چلنا جدوا ہوئی رہا جب بھی گرا ہاتھے گا کی بار کا بلاؤ کیا مولا سونے ہو سکا کرنا نہیں کر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 مند کا دی گناہ دل پہ اکل مند کرتی گنا دے پک نہیں سکتا ہاں جی گناہ دے اس واسطے مومن تو ہوگی آکل گناہ کرے کرنا مولا سونا ہوٹ کٹتا نہیں مولا جاننا ہوگا یہ لفظ کا شکار ہو گیا پھر بھی فرمائی کمزور ہوا گران فرما اللہ دشمن دال دشمن داخل نفسو شا دال دشمن داخل کمزور لیکن پر مولا سونے کا مولا سونے کا رحمت اللہ والی کمزوریت عالم کرا اللہ دروازہ کے مومن واسطے پھلا رہا ہے اسے واسطے اقل منگ ہوتا ہے کہ اکی حق نہیں سکتا گناہ ہو جاوے ہو جا ہو جائے مولا بھی تسلیم کر لیا یار واپس آ جا ہے مولا سونا بھی قبول فروا دیا ہے برا کر بیٹھا تو کیا نہیں پھر واپس آ گیا ہے مومل موملہ مومن کی حالت اور مومن کی سفت میاں صاحب نے اشارہ اپنے وقت اشارہ اپنے ول ہوتا ہے لیکن گل گل مخلوق خدا اور سمجھاونا مقصود ہوتا ہے میاں صاحب سو بڑا اجرے گا آپل اس سے سونے نبی نے پرواہ صرف مومن کو اقل بولنے جنی بھی کر پوڑ کے پھر آؤں گا سہی ہے جڑا پگ جائے گنا گنا عقل مند نہیں کہیں گے وہ بدو عقل مند نہیں ہوگا عقل مند ہوتا عقل مند وہ ہوں نشمند کہ جائے قول گناہ ہو جاوے پھر واپس مولا کی بار گاہ چما خروب کی ملاقے یعنی مومن واسطے مومن چاہیے جک رجوع کر لو مولا ول مولا سونے تو بغیر وہ ہے کون ہے راستہ کہنا جس کے اس چلنا مومن ہوگی تو ضروری گل اخل ہو جل ہو کے راستے تو کلی اکڑے لگا نہیں تو یہ جی تلک بھی پوے گا تو پھر کوشش سی راہ کی کرے گی جب بندہ جا گئے تو چاہت رکھتا ہوگا سی راہ بھی. رجو کر لو مؤلا بل مولا سونے اور دس آدت اپنا لوگ دس آدت دس کم اپنا لو حما فروغ رہے جن تک دس آدت سے قائم رہے گا بزرگ جہا بندہ اپنے راستے اور اور اپنی آتا وہ بندہ کبھی شیطان دا شکار نہیں سو ہے دس سال اندر سالی اس یہ بارے لانے کہ ہر مومن واسطے ہر آکل ہر آکل کے لیے ہر آکل کے لیے آخر مومن ہوتا ہے مومن آکل ہوتا ہے توجہ نہیں یہ فرمائی یعنی جو سمجھے کہ ہر مومن واسطے ہر مومن کے لیے یہ پیغام ہے کہ خدا اس دباگ کسان ہے پہلی ہونا تو سنگ و مولا چھوڑنا تو ڈرتا رہے توبہ کرتا رہے اس سے انسار کرتا زبان سے ہر ویلے یہ ایسے سیانے لوگ اندیش کا ترجمہ اللہ حبی خدا سم لمبا ہو رہی ہے صبح کو سبحان اللہ سبح چلائے تو شام تک شام کو کے پھر صبح کرنا. کی کوئی کہہ کہ, کہ نبی سرکار کو گرو اللہ کو گناہ ہو گیا سی توبہ مانگ رہے سر وہ سمجھے کہ نبیا گلو گناہ ہو سکتا ہے مہاجیو سمجھ پائے رہ سلام کے بارے یہ جی نبی جڑے ہوتے ہیں یہ نبی گناہ ہو نہیں سکتا گناہ ممکن نہیں دسے تو لمبی لیکن یہ باوجود سارا دن مولا سونے کو معافی منگلے رہنے توبہ کر دیا رہنا استفار بن دیا رہے جا بنڈا مولا سونے کی بار بار ہر ویلے اسکرفار کرتا رہے تو کرے معافی منگا رہے مولا سونا مولا سونا انف بھی فرما چڑا ہے مواف بھی فرما چکتا ہے اور وہاں سونی جبانا دوسری عادت فرمائیے دلوں شرمندہ ہوا کلب دلوں شرمندہ ہو شرمندہ مولا سونے کول شرمندہ ہوے آکھے مولا سونے آم مولا سونے تعمت بے بہا لیتی لیکن میں نا تریا نعمتوں میرے نیند مرضی کے مطابق استعمال کر پا میں شکر نہیں ہے راضی کا گیا شرمندہ ہومندہ ہو جائے مولا <سؤال> سونے <سؤال> بوے بنی اسرائیل کا ایک بندہ ہے، بنی اسرائیل کا ایک بندہ ہے، قربان مولا سونے تو سو آئی حضرت موسا پاپ وے مولا نے فرمایا اس بندے سمجھاؤ میری <سلام> بڑی نا فرمانی کرتا ہے اس بندے سمجھاؤ اگر جی موسا باغ نے فرمایا وہ اپنے گناواں لگا رہے پھر چلا رہا وہ مان جاؤ موسا باغ نے سمجھا <سلام> <سلام> تو پھر توڑ چکی حرت موسا بال آ جبا مولا سونے نے قبول نہیں آل اللہ قربان جاوا پھر توبہ کر دیا نبی دے ہاتھ پھر دور چڑ گیا ہے وحیائی مولا سونے نے فرمایا मूसा इन कवो हूं सौगा कबूल नहीं गर्मी बस्ती के मूसा बाग ने मूसा बाग ने मौला सोने परेशान हो गया तेनू नादिम हो गया इन केंद्री दिल की नामत दिल्ली दिलीसारी मौला दिवाराज तेन शर्म हो गया है رحمت یہ تھوڑی رحمت ہے کہ دوبارہ میری سب بول رہی ہے میرے گنا این وے توجہ نہیں برمائی گل مولا یہ تو آئی جاننا نہیں چی میری تو قبول نہیں کرنی پھر ایک درخواست میری بھی قبول فرماؤ دنوں دنوں شرمسار ہوا فرد کہیں پھر ایک درخواست میری بھی قبول فرماؤ میرا جسم بڑا بنا لے کا بنا لے میرا جسم بڑا بنا لے جا گل آواز آئی یاد یا آدمی اے میرے بندے یا جی اے میرے بندے, بندے. جی تلوں ان پریشان ہو گیا ہے جی تلوں نہ ہو گیا ہے فیر جا تینوں چھوٹے جنی واری بھی توبہ کرنے دا اسا پھر بھی تیری قبول نہیں کلا سبحان اللہ سبحان اللہ ائے ہائے سبحان اللہ حسین آ رہا ہے اللہ توبہ میرو کلب میرا کلب دل شرمندہ ہو دل ہوں شرمندہ اللہ تعالی دیکھ کی نماز رہتے پہ صبح بابو لگے شیطان بدلی بن کے آ ہلے کی رکھا ہے پتہ نہیں لگا نہیں ہو وقت ہویا کہ گڑیا ہو گھڑیاں نیو نیو سن چان کے نماز بدل بن گیا نماز نماز دلہ ہو گئی جدو دن چڑھ آئے اک کوئے انو نماز کے پیچھے کنے روئے مولا سونے نے انہوں نے رو ہزار نماز کا سوال لیکن گل سو دل دن متی ستر ہزار نماز کا سوال لگیا ہے قربان جاؤ شرم ساری اسے پرو یار میں اپنے رب بخلا آئی ہے میں وہ نماز چڑ بیٹھ سک یہ دل کی ندامت ہے یہ جی کما دی گلیاں گل سے بندہ بہ جاوے نا <تصفح> پر وقت نہیں ہوتا. جو ہے وہ ندم بلکل دلوں شرمندہ ہو بل بدل اکلا امل بدل اپنے جسم گناواں کو دور دو رکھے اپنے جسم بول بولو بولو بولو, بولو اکلا امل اپنے جسم مولا دی فرمانی کور رکھے مولا دے مولا سونے نے جنہیں کما فرمایا ان رک جائے چوتھی چیز وزم الا بد پکا ارادہ کر لو آزم کر لو پکا ارادہ کر لو الا یع میں اپنے پورے زمانے والی لوٹ چاہیے اپنی ہل کبھی نہیں لوٹا گا بنا ہل کبھی نہیں لوٹا قربانی ہل کبھی نہیں گا یہ قربان ج پر آ سوفی آ جن کسی لیٹی کا کسی نیٹی ارادہ کر لیں گے دنیا دی کوئی طاقت ہونا پہ آسان منتھ بدل نہیں سکتی اور مومن دا ارادہ مومن دا ارادہ منہ من کا ارادہ ایڈا پختہ آئی جد ارادہ بنا لو سر بھاوے چو پیتے جنیا مشکل آمن جنیا مصیبت آمن تو پھر یہ تب پاوے ہاوا پوچھیں چل پاؤ پھر نظریہ اس بالاؤں ملازما اللہ لا بداؤ اباؤ اب ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ نہیں لوگ برائی بلے نا پروانی بلے وحب بل وحب بخوب بل آخرت کی محبت رکھے اپنی آخرت محبت رکھے قبر محبت رکھے ہر ویلے کبر محبت رکھے یاد رکھے خبر یاد رکھے <تصفح> <تصفح> وشکاس شریف کی علیش باغ شاگارت کرتے نار سوند جدو دل سنگ لگ جائے گ اتار چی سہ جی سم لگ جمی مارے اجکل ہزار طریقے نے لوہے نا کرنے کے زم اتر جان سب آرد کرتے ہیں جیسے لوہے دم لگنا جی دل لگ جائے دل کا سنگ اتار واسطے کی شہر میرے سونے کا میری فرو ہے فرمایا کال کسرت کال کسرت سونے نبی نے فرمایا دل کا رنگ دو چیزیں اتار دیا ایک موت نو یاد رکھنے دل کا رنگ اتر گوسرا اللہ یہی ہے یہی بات خبر کوئی یا اجنی گرمی چلتے پڑے ہوا لگتی ہالوں بے حال ہو جی سا بند ہو جاتا ہے میں دینا پیا سینا جینا جاڑ پہ جاتی ہے اندازہ لا جدو منا مٹی دے اوتے آتے ہیں تے ایک سوئی سوراخ بھی نہیں ہونا ہوا ہلا ٹپ نہ اے سی نہ پکا نہ کولر نہ پانی کوئی شہر نہیں اتنے نگرمی بھی ستر سے دیا اوتے کی بنے گا اے مولا سونے نے دنیا آخرت کی نقل بڑائی آخرت اصل ہے دنیا نقل یہ دنیا ویچ کے آخرت سمجھو جو ہے ہاں جی کوئی شہ ل ہوگی یا کسی شہر سمجھنا ہوگا چلو اسی وہ تصویر بنا لیں تصویر اصل ہے تصویر نقل ہے شہ اصل ہے ایویں سمے دنیا آخرت کی تصویر ہے وی آخرت سمجھ وق بلا کرا وفونی دنیا کی دنی نفرت آخرت نال پیار قبر نال پیار دنیا مفرت بولتے رہیے دنیا نفرت لیکن نے ساٹا کام پوچھا ہوا آخر دال وکیلت ال کلام بولے تھوڑا بولے تھوڑا کلام تھوڑا کرے وکیلت الکلے کھاوے تھوڑا شر پی وے تھوڑا تھلے فارسی ترجمہ پا کرتے ہیں وقم گفت نست وقم خوردنست وکم نو شیدنست تھوڑا بولے تھوڑا کھا وے تھوڑا لیکن اس گل وہ بندہ سمجھ سکتا ہے وہ جڑا نفس شان کا شکار نہ ہو بندہ چوکھا کھا لے سستی چڑھ ہے ساؤن دل کربادت دل نہیں لگتا بندے دے اتنے نفس شی غالب ہو جام کلت لو شرو تھوڑا کھاوے تھوڑا اور پیوے تھوڑا حتہ یا للعلم والے علم جہاں تک کہ یہاں تک کہ وہ فارغ علم واسطے عبادت واسطے علم عبادت دی سیکھنے سے عبادت واسطے کھا لے بھی تھوڑا بولے بھی تھوڑا بھی تھوڑا اللہ تمے بھی تھوڑا سی اسے فار دس سیزن سنی صرف بات دل کی شرمشاری بدن بچا گو ارادہ نہ نا لوٹ کا کر لینا آخرت نال محبت دنیا نال نفرت تھوڑا بولنا تھوڑا کھانا پینا اور علم اور عبادت واسطے فارغ رہنا اور تھوڑا سا جو ہے آلدہ لیکن آلدہ یہ اسی کے لیے ہے جو عقل مند پیچھے شرط لگی کھڑی ہے وہ کما یب عقل مند کو چاہیے اقل مند کو تو وہ نہیں یہ فرمائی ڈنگر بندے ہوم نے پورلی دے. جن پٹھے پا دے وہ بلاو آنکھ ٹھیک لبی آؤ مالک نے پا کے دے راج کے کھا کے مڑ ساری پیاری بہ گئے ساری دیہی بہ گئے منہ ماری گلی کرتے رہے چبا رہے وہ کھا لے بچے جانور کھان پی امتیاز نہ ہوگی تو بندے بھی نہ ہو جڑے بندے چرق آخری گلے سی ہے سکار دیکھ بندہ آیا ہے زور ایک گل نہیں آئی آپ نے فلمایا دس کئی درکت کنڈی برکت یہ کہ آپ نے فرمایا بکریاں دیکھیں فرمایا کتے بھی ویچے نہیں اللہ سونے کے فقیروں نے سمجھا طرز وکر بھی ہوتا فرمایا کدی کتے بھی ویچے نہیں ارد کی روز کتے بھی وی فرمایا کن بچے دیکھنے جی اٹھ دس سے ہوتے ہیں بکری میں بچے نے کہنا جی ایک آپ نے فرمایا کہنا بکری چوکیاں نے یا کتے چوکھے نے جی بکریا چوکیاں نے آپ نے فرمایا کھولیا آپ نے کہنا بکری سن لیے تو ایک ہی ہے تو کتی سوے دا دا دے چکتی ہے شاہی آدھی کے کتے چوکھے ہونے چاہیے تو تھی بکری چوکھیا نے اس گل کی بھی سمجھ نہیں آئی فروایا سے طرح برکت ہے جی ہو جی کتے چوکھے بال دے مند تھوڑے بکری کو دے دے دے دے چوکے پروایا چلے آ جیڑا رب سونے دے قانون دے جننا قریب ہو بے. اتنی زیادہ برکت بند ہے Uh... دور سمجھ نہیں آئی پرماجر کتا ساری رات کتا ساری رات جاگ جزانہ ٹائم ہوتا نا ساری رات جاگ ازانہ ٹائم فرمایا ہے بکری پہلی رات سوی ہے پہلی رات پچھلی پہ رات جا کر جاؤ تجربہ کرو جوگوں نے بکریاں رکھی جاؤ تجربہ کر لو رات دے پہلے دو اس حصے بکری سمے جدوج اٹائم ہونا ہے انہیں فرمایا اس واسطے سو لکھ نبی پسندیدہ جانور بھی بکری دےوے چوکی بکری فرمایا مولا سونے نہیں انہوں کے برکت پا چکیے وہ مارے گئے کلت نو کا من یہ کہ جنا بندہ جنا بندہ سم یہ نہیں کہ بابے فریدوں تار سیک ٹوک لوگ کے لات چاہ لو میں جاگ کے عبادت کرنی ہے انہیں دوسرے دن پٹھا ہو جانا تھوڑے سو دا مانا یہ بھی نہیں ہے وہ لوگ سن وہ بیٹھیا بیٹھے راج جاتے سن بیٹھے بیٹھے سو لیں سن بی لوگ ہاں جب بندہ اس کمال جا رب سوا رب خوا رب پے وہ تو مقام ہی وکر ہے لیکن تھوڑے سور لما کی اتنا سو جان تیری صحت برقرار ہے یعنی ضرورت دا اور وہ کما نے بندے واسطے چوی گھنٹوں چھ گھنٹے آرام کافی چھ گھنٹے جس جسم آرام لگ جائے وہ جسم قائم ہے لیکن آج دگلے بھی گزارا نہیں کیتا. <laughs> چلو ان نا اسی اارہ کر لے اگنے سے بھی گزارا نہیں اصا تگنا کم لا لیا <laughs> چھ بارہ چھ اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے سونا ہے چھ گھنٹے بدور پرمود نے دل مرن کا سب کو اچھا سکھا بہرحال عقل مندو کے لیے یہی کافی ہے یہی کافی ہے کہ ان کو نصیحت کی جائے جب عقل مند کو نصیحت کی جاتی ہے وہ قبول کرتا ہے اور جس میں مت نہ ہو اس کے ساتھ نصیحت کا تعلق نہیں ہے راش ہوتا ہوگا